تو ہے جو نظام ہست مصدر میں کرے گا مانا کیا ہوگا صرف یہ کہہ لینے سے کہ آمنہ ہم نے بالکل مان لیا ہے ہم آمنہ تمنہ میں آ گئے ہیں. بس وہم وہ لا یفتنوں ان کو ازمائش میں نہیں ڈالا جائے گا نہیں ڈالا جائے گا قسمیہ بات ہے ازمائش میں ڈالا ہم نے ان سے پہلوں کو بھی المن اللہ الین سادا کو پستاقی اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو اس آمنا میں سچے ہوتے ہیں وال من القاض <الْكَازِبِين> ان کو بھی خوب جانتا ہے جو آمنا میں جھوٹے ہوتے خیال کر کے مانا لکھنا سادا کو آمنا کہنے میں سچے کون ہیں اور آمنا کہنے میں جھوٹے کون جھوٹے بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں آب کہہ لیتے ہیں دوسرا دعویٰ کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو بدماشیاں کرتے رہ جاتے ہیں یا ملون بدماشیاں کرتے رہ جاتے ہیں شرکی اور بدتی بدماشیاں یس بکو کہ وہ ہم سے ہماری پکڑ سے آگے نکل جائیں گے سا اما یہ بہت گندا ہے اگر وہ فیصلہ یہ کر رہے ہیں سنو پہلے دعوے سے متعلق جو شخص من کا یرجو لکھا اللہ جو شخص ڈرتا ہے اللہ کی ملاقات کے دن سے کہ وہاں میرا کیا حال ہوگا فعنا أَجَلَ اللَّهِ آپ پستا کی وہ مدت اللہ کی مقرر کی ہوئی آنے والی ہے اور دل سے کون ڈرتا ہے کون نہیں زبان سے کون کہتا ہے اور دل سے کون ڈرتا ہے بہ بس سبع العلی وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہاں ومن من جو شخص بھی پورا جہاد کرتا ہے توحید بیان کرنے میں سورت مکی ہے نا جہادا کیا ہے جہاد باللسان من جا جو بھی جہاد کرتا ہے اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے انجاہ وہ اپنی جان کے فائدے کے لیے کر رہا ہے نا اللہ تو بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے جہاد کا حکم بھی جو ہے جہاد باللسان یا جہاد بل وہ بھی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے ہمیں تو کوئی بچت نہیں ہے بشارت وہ جو مان چکے ہیں عمل اچھے کی ہے عمل اچھے کا کیا مانا ہاں ایمان کے مناسب ہو لانو کفر انا عرم ضرور مٹا دیں گے ان سے برائیاں ان کے اور بدلا دیں گے ان کو اکثر بہتر اس عمل سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے اتنا عمل ان کا سونا نہیں ہوگا جتنا سونا جزا دیں گے انسان اب وال گئے پہلے دعوے سے متعلق ہم نے نصیحت کر دی انسان کو اس کے والدین کے متعلق بہترین طریقے سے ان جہدا کل تشر کبھی مال سل کبھی علمن اور ہم نے یہ بھی کہا ہے اگر وہ تجھ سے لڑیں اس بات پر تاکہ شرک کرے ساتھ میرے اس چیز کو جو نہیں ہے واسطے تیرے اس چیز کی معبودیت کا کوئی علم تو فلا توتے ہوما کتن ان کی بات نہیں ماننا والدین کی میرے خلاف اگر کوئی بات ہو تو والدین کا حق ختم پھر ان کا کوئی حق نہیں ہاں صاحب ہو مافی دنیا دنیا کے معاملے میں ان کا ساتھی بن کے رہے اور اگر توحید کے معاملے میں وہ تجھ سے لڑیں کہ بھابیوں والا عقیدہ خرم تو نے کہاں سے لے لیا اے یہ تو وہابی لوگ ہیں مشرق کی زبیہ نہیں کھاتے کہتے ہیں یہ مشرق ہے اور یہ تعویز گنڈا کے کام نہیں کرتے یہ نبیب کریم کو قبر میں زندہ نہیں مانتے اے والدین کہتے ہیں خبردار ایسا مت کرو اگر وہ انکار کرتے ہیں لڑتے ہیں تو جسے اللہ فرماتا لاتتے ہما ان کا کہنا بالکل نہیں ماننا چاہے وہ پیٹتے رہیں چلاتے رہیں دین کے معاملے میں یہاں میرے حق کے ساتھ کو ٹکراؤ آ جائے تو دنیا کے حقوق ختم میرا حق بہار ارجیح حکم میری طرف ہے لوٹ کے آنا تمہارا پھر تمہیں پوری اطلاع دوں گا جو کچھ تم کام کرتے ہو بشارت جو لوگ مسئلہ مان چکے ہیں عمل اچھے کیے ضرور داخل کروں گا میں ان کو اس طبقے میں جو اللہ کی توحید کے مناسب طبقہ ہے ومن سے من یقول عام پہلے یہ بھی دعوی اول سے متعلق ہے آس بننا سو یت رکھوں بعض لوگوں کا رویہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ پس بس جس وقت تکلیف دیا جائے ان کو توحید کے راستے میں پہلے پہلے ابتدا میں تو بڑے تم تراک کے ساتھ وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں مگر تھوڑی سی جب اٹکاؤ آ جائے نا کوئی تکلیف آ جائے بھائی اگر تو نے یہ مسئلہ بیان کیا تو آئندہ تنخواہ نہیں ملے گی خبردار آئندہ ہم تمہیں ختموں پہ نہیں بلائیں گے گی گیارہویں شریف کی دعوت تمہیں نہیں ہوگی علاقے میں اگر چلو گے تو ہم گھاس پھوس بھی آپ کو اپنے ڈنگروں کے لیے نہیں دیں گے تھوڑا سا ایزا آئی فلہ اللہ, اللہ کی توحید کے معاملے میں تو پھر کیا کرتا ہے لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو وہ یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ عذاب آ اللہ کا مجھ پہ کیا ہو گیا عذاب بنا لیتا ہے فتنہ لوگوں کا یعنی لوگوں کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے اس کو بناتا ہے مثل اللہ کے عذاب کے اور اگر آ گئی نا امداد تیرے رب کی طرف سے اس کو ایسے آدمی کو تو کیا کہتا ہے جہاز پہ دے تو ساری ساری رات بھی ہم تمہارے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کرے جی ان کو فتح و حالانکہ کہتے تھے اللہ کرے ایک ہی بچ کے ان سے واپس کوئی نہ آئے یہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے انا خنا ماہ <مَاكُم> تمہارے ساتھ تھے والا وہ کیا سمجھتے ہیں نام کیا نہیں ہے اللہ خوب جانتا جو کچھ جہان والوں کے دلوں میں ہوتا ہے <آمَنُوه> البتہ اللہ کریم خوب جانتے ہیں جو سچے دل سے ایماندار ہیں اور ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو کھوتے ہیں اندر سے منافق ہیں شکوا بم تخویف کہنے لگے کافر لوگ ایمانداروں کو ہو وہ بھی مرکزی شہر تو عید والو محدود نا تم پیچھے چلو ہمارے راستے کے کیوں ہمارا راستہ بڑا میانہ راستہ ہے نہ اتار ہے نہ چڑھاؤ نہ افراد ہے نہ تفریح ہم بین بین ہو کے چلتے ہیں آدھے بریلوی آدھے دیو بندی اور آدھے اہل عدیز ہم درمیان میں چل رہے ہیں تم ہمارے ساتھ آؤ نہ مل خطا کم اٹھا لیں گے ہم تمہارا بوجھ تمہاری خطیات اور غلطیاں ساریاں ختم ہو جائیں گی اگر ہماری جماعت میں مل رہا تو تمہارا پلے کچھ بھی گناہ نہیں رہے گا ہم من مل من ہوں حالانکہ نہیں وہ اپنے اختیار سے اٹھانے والے ان کا بوجھ کچھ بھی حاملین اٹھانے والے اختیارن اختیارن کی کیوں قاعدہ ہے آگے آ جائے گا کہ اضطرارن اللہ پاک ان کی پیٹوں پہ دوسروں کا بوجھ بھی لاد دیں گے اپنے اختیار سے تو وہ کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے ان لکاز بہت بڑے جھوٹے ہیں والا یہ ملنا سال اب دیکھو والا یہ البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور بوجھ ان کے بھی دوسروں کے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ مگر یہ بوجھ اضراری ہوگا مجبوراں ہوگا کہ اللہ ان کی پیٹ پہ بوجھ ڈال دے گا وَلَا يُسْعَلُ النَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ البتہ پوچھے جائیں کہ ضرور دن قیامت کے ان جھوٹے قصے کہانیوں سے جو وہ گھڑ گھڑ کے بیان کیا کرتے تھے لُبے بیڑے تاڑے حضرت یاروی والے پیر نے وَالَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا ہی پہلا استشاہات قشمیہ بات ہے پھر جا نے نوح کو ان کی قوم کی دب پتھرا ان کے اندر ہزار سال 50 سال کم فا اخذوا متوفانو پکڑ لیا ان کو طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پس نجات دی ہم نے نوح کو اور ساری کشتی والوں کو اور بنا دیا ہم نے اس کشتی کو ایت للعالمین اپنی قدرت کی نشانیاں تمام جہان والوں کے لیے دوسرا استشاعد ابراہیم نے جس وقت کا اپنی قوم کو او اللہ دلہ بتو یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے انما پک کی بات ہے کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر کس کی سانا حال ہونے من دون اللہ کا کے وہ بت ہیں مندون مقدم اوسان اور تم گڑ لیا کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے میرا جھوٹ موٹ ان تَعْبُدُونَ مِن تاب اللہ تاکیق وہ جو پوجتے ہو تم اللہ کے بغیر نہیں مالک تمہارے لیے رزق کا بس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق عبادت اسی کی کرو اور شکر اسی کا کرو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جملہ موترزا تو اگر تم جھٹ ہو تو کوئی بات نہیں جھٹلایا امتوں نے تم سے پہلے ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ضروری ہے ہاں جی اب یہاں پھر اللہ نے اپنی کلام داخل کر دی ہے ادخال الہی اس کو کہتے ہیں آوالا میا کیا نہیں انہوں نے سوچا کس طرح ابتدا کی ہے اللہ نے مخلوق کی پھر لوٹائے گا اس کو یہ اللہ پر تو بڑا آسان ہے کل سیروں رخوی فی الارض تخویف دنیا دنیاوی چل پھر کے دیکھ لو زمین میں کیف بدال خلقہ کس طرح ظاہر کیا اللہ نے مخلوب کو پھر اللہ ہی ہے جو نئے سرے سے نشات ثانیہ دے گا مخلوب کو نشات اللہ دوسری مرتبہ پیدا ہونا نشات ثانیہ اس کو کہتے ہیں نشات ثانیہ دے گا ان کو ان اللہ لا کل شین قدیر عذاب دیتا جس کو چاہتا ہے رحم کرتا جس پہ چاہتا ہے ویلہ تکلبون اسے کی طرف تم الٹائے جاؤگی ما تم بموجزین فی الارض او انسانوں نہیں تم آج کر کے آگے نکلنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی من ولی نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار تخوی اخروی وہ لوگ جنہوں نے کفر کی اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی قیامت کی ملاقات کو یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے اور یہی لوگ ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا بس نہ تھا جواب اس کی برادری کا مگر یہ کہنے لگے او ہو قتل کرو اس ہوبراہیم کو اور ہو, جلا دو اس ابراہیم کو پس انہوں نے یوں ہی کیا پر نجات دی اللہ نے اس کو آگ سے تاکہ کس کے اندر بڑی سمجھنے کی نشانیاں ہیں مگر ایسی جماعت کے لیے جو ایمان رکھنے والی جماعت ہے خاص طور پہ اصاب رسول اللہ قومی و بنون یعنی ان کو بھی بہادر اور دلیر ہو کے مسئلہ پہنچانا چاہیے حضرت ابراہیم پہ کتنے ہوا آتا آئے مگر وہ کمزور نہیں ہوئے مومن والی قوم کو بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے وقالا کالا فرمایا حضرت ابراہیم نے پکی بات ہے گھڑ لیا ہے تم نے اللہ کے بغیر اوسان اوسانن بتوں کی پوجا پاٹ کو مدتا بہن کم آپس کا بھائی چارہ تم سارے چونکہ بتوں کا پجاری ہو اس لیے تم آپس میں محبت کرتے ہو تمہارا بھائی چارے کا سبب یہ ہے شرک ہے صرف بنا لیا تم نے اوسان کو اس حال میں اوسان جو من دون اللہ ہے کیا بنا لیا مودت بینکم فی الحیات الدنیا پوجا پاٹ جو اوسان کیا ہے بتوں کی اس پوجا پاٹ کو تم نے مودت بینکم آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے بھائی چارے کا ذریعہ بنا لیا ہے حیاتی دنیا میں مل کیا يقفر ببازن، پھر یہ بھی سن لو دن قیامت کے انکار کر دے گا باز تمہارا باز کا یعنی یل ان باز ایک دوسرے پر لعنت کرو گے تم واہ کمارو ٹھکانہ تمہارا جنم ہوگا مالک ناصری مددگاروں میں سے کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا آمن لو لو پس ایمان لے آیا حضرت ابراہیم کی سچائی پر لوٹ اور کہنے لگا انہاجر او لوگو میں چھوڑتا ہوں تم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف انعزیز الحکیم وہ لہو اسحاق ہم بخشیش کر دی بغیر بدلے کے مفت دے دیا اس کو اسحاق اور یاقوب اور بنا دیا میں ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اور دیا میں ان کو انعام دنیا میں وہ ان فل آخرت صاحب اور یقینی بات ہے کہ آخرت میں وہ نیک بختوں میں سے ہوگا وہ لوتن کو ہی اشتشہاد علیہ السلام کو لیم نے بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی کام سے کہا تم آتے ہو بے حیائی کے کام نہیں تم سے پہلے پورے جہان والوں میں سے سابا کا کم بیا کسی ایک نے بھی تم سے پہلے یہ کرتوت نہیں کیا جا کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت لے کر و تختون سبیلا اور ڈاکہ زنی کرتے ہو راستے پہ آنے والوں کو تنگ کرتے ہو اسی بے حیائی کے لیے و فی تو نفی اور آیا کرتے ہو تم اپنی محفلوں میں جو منکرا غیر فطری حرکت کرتے ہو اپنے اسے دیروں پہ بیٹھ کے اپنی محفلوں میں بیٹھ کے المنکرا اوپرے کام کرتے ہو جو فطرت کے خلاف کام ہے نادیا کہتے ہیں اپنی بیٹھکوں کو نا جواب قوم نہیں تھا قوم کا جواب مگر کہنے لگے لیا عذاب اللہ کگر تو سچا ہے تو وہ کہنے لگے رب نے سرنی القوم المفسدین اے میرے رب امداد کر میری اوپر قوم فسادیوں کی ولم ما جات رول ابراہیم بال برآ جب کہ آئے رسول ہمارے ابراہیم کے پاس مبارک بیٹے کی لے کے کہنے لگے ہم ہلاک کرنے والے ہیں ان وسطی والوں کو کیوں یہ وسطی والے ہیں پرلے درجے کے ظالم اس وقت انہیں کہا یار کیوں ہلاک کرتے اس بستی میں تو میرا لوت پتیجا پیغمبر بھی موجود ہے کہنے لگے نہ ہم خوب جانتے ہیں ان ان کو جو اس بستی میں آئے ہمیں پتہ لوت السلام کا بھی لانو نجو ہم ضرور نجات چھوڑ دیں گے اس کو آزاد آل اس کی آل کو سوائے اس کی عورت بدھی کے کانت میں انجا سولونا بس جب کے آئے رسول ہمارے لوٹ کے پاس سیا بے بری طرح پریشان ہو گیا ان کی وجہ سے بہم بوجہ ان کے سیہ بری طرح پریشان ہو ہوا یار ہاں جی بےم بری طرح پریشان ہو گیا بےم بس ان کے آنے کے وزاق بےہم زر ان اور تنگ ہو گیا ان کے آنے کی وجہ سے دل کے اندر تنگ دل ہو گیا وقالو اس وقت وہ کہنے لگے نہ نہ ڈر ولا تزن غم نہ کر کیوں تو سمجھتا ہے کہ ہم چھوک رہے ہیں نوجوان حسین جمیل خوب رو نوجوان چھوک رہے ہیں حضرت جی نہیں پردوں کے پیچھے جاننے والا کون ہے اللہ ہے آپ کو کیا پتہ ہم انسانی شکل میں آئے ہیں, ہیں ان کا ہم ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ان منجو کا ہم تجھے نجات دیں گے اور تیرے آل کو سوائے تیری عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رگڑی جانے والی ہے انا منزل ہم اتار کے رہیں گے اللہ اہل حاضل کریتے اوپر اس بستی والوں کے عذاب آسمان سے پتھروں کا بیما کانوی افسوک بس اس کے کہ وہ کام کرتے ہیں حد سے باہر کا حدود سے باہر کا کام کرتے ہیں اچھا آباد بیٹھو والا کا ترک نا میں بات ہے چھوڑ دیا ہم نے اس بستی سے آیتن ایک نشانی کو جو کھلم کھلی ہے لے کہ لوں بس ایسی قوم کے جو کچھ سمجھنے والے ہوں وہاں کالا سیاہ پانی آج تک موجود ہے وہ علامد نا خواہ ہم شعیبہ چوتھا احتشاب خام کی طرف ان کے یہ مدین اللہ تم تو کہتے شوہی بال سارے تم چادر اتارنے کے ہفتہ شعیب علما کہ علماء، علماء کی ایسی مدین, یہ وہی مدین ہے عبادت کرو اللہ کی ورجل يوم اللہ خرا درو دن قیامت کے عذاب سے ولا بے آرامی نہ مچاؤ زمین میں اس حال میں کے فساد کرنے والے ہو پس جایا انہوں نے اشرار کیا انہوں نے باب تفیل ہے نا الحت تقزیب فأخذتهم پس پکر لیا ان کو ایک زلزلے کے جھٹکے نے پس ہو گئے اپنی حویلیوں میں گھٹنوں کے بل گر کر تباہ ہونے والے آدن و پانچواں اور چھٹا استشہاد اور تاکیق کھول چکا ہے تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے ان کے وہ جتنے گھر تھے سارے ان کی سکونت گاہیں ساری وہلو مشحطانوں جب تم جاتے ہو عرب والوں شام کے تجارت کے سفر کے لیے واضح تمہیں سڑک روڈ پہ ظاہر باہر ان کے گھر گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں وہ سی نل وہ چھکا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمالوں کو بس روک رکھا ان کو راہ ہدایت سے وہ کانو مستب سری حالانکہ تھے وہ سوج بوجھ رکھنے والے سوج بوجھ بھی تھی ان کو مگر دنیا کے عیش نے ان کو اندھا کر دیا تھا نو ہا مانا ساتواں استشاہ اور پہلا حصہ ختم والا کد جاؤ موسا بل آیا ان کے پاس موسا واض لے کے فس تک بروف لرزے آ دکھانے لگے علاقے میں وما سابقین پھر نہ ہو سکے ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والے سابقین پھر نہ ہو سکے ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والے نکل نہ سکے پھر فلن ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے ان کے کرتوتوں کی بلتے پر من پس کئی تو ان میں سے ایسے تھے جو چھوڑ دیا ہم نے اوپر ان کے ہاسبن پتھر برسانے والی ہوا سات آٹھ دن حاسب آسبا پتھر برسانے والا جکر اور پورا ہفتہ لگاتار رہا من ہم من احض و اور کئی ان میں سے تھے جن کو پکڑ لیا فرشتے کے ایک چیخنے چیخ من من نے اور کئی ان میں سے ایسے تھے جن کو ہم نے ٹھوک دیا زمین کے نیچے وہ منہ ہوں من, من اغرک نا پھر کئی ایسے تھے جو ہم نے ان کو غرق کر دیا کان اللہ موم مگر یہ کوئی نہ کہ اللہ نے زیادتی کی ہے نئی نئی کانو مگر وہ اپنی جانوں پہ آپ ظلم کرنے والے تھے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے بغیر دوسرے کار ساز اور مشکل کشا بنا لیے ہیں کم اصل دوسرے دعوے کے ساتھ تعلق ہے نا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے کار سے بھاگ نکلیں گے دوسرے حصے میں دعویٰ بھی یہی دوسرا ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے گھڑ لیا ہے اللہ کے بغیر دوسرے مشکل کشا کار ساز حاجت روا ان کی مثال مثل اس ڈاور کے ہے اس مکڑی کے ہے جو مکڑی اتخذت خزر جو گھڑ لیتی ہے بن لیتی ہے اپنا جالے کا گھر حالانکہ اوہ بیوتے جب وہ اپنے جالے کا تانا بانا بن کے سکون کے ساتھ بیٹھتی ہے مکڑی وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے گھر کو ہلا بھی کوئی نہیں سکتا اب مزے میں آ گئے اسی طرح ہم مشرق بھی غیر اللہ کی گیارہویاں بات کے ان کی سورو پکار کر کے بڑے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے سمجھتا ہے اب مجھے ہلا بھی کوئی نہیں سکتا اللہ کی پکڑ بھی نہیں آ سکتی حالانکہ ان کب تمام گھروں سے سست اور کمزور سارے کا سارا وہن کا وہن کا پاس اور روئی سے بھی زیادہ کمزور گھر رہ تو اسی مکڑی کا ہے لا کانو یا لمون کاش کے وہ جانتے یوں ہی جن کے نام کی وہ نظر نیاز مشرک دے رہا ہے یہ تو اس کے سہارے پہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ جب موت کے جھٹکے آتے ہیں یا میرے عذاب آتے ہیں یا مصیبت آتی ہے نہ کوئی گیارہویں کام آتی ہے نہ کل خانی تیجا کام نہ غیر اللہ کی سورو پکار کام آتی ہے اللہ ہی جانتا ہے بغیر حالانکہ عزیز بھی وہی ہے حکیم بھی وہی ہے عزیز زبردست طاقت والے کو کہتے ہیں حکیم تمام علوم کی گہرائیوں اور حقیقتوں کو جاننے والا کہتے ہیں تل کل وہ ساری کی ساری مثالیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ آیا کلو آئی سمجھتے ان مثالوں کو مگر کچھ سوج بوجھ رکھنے والے لوگ ہوں خلا کلّا سماواتے ولحک دلیل اقلی بنایا اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بالحق بے اظہار الحق حق کو سچ کو ظاہر کرنے کے لیے اِنَّ فی آیت اسی, ایک کے, اندر بھی اسی آیت ایک کے اندر بھی کافی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو مومنین منیبین جن کے دل میں ضد اور انعد نہ ہو نماز پڑھ لوگ نماز کا تلاوت کرتے رہو اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف یعنی کتاب اور قائم رکھو نماز کو کیونکہ نماز اپنی حالت کے لحاظ سے روک رکھتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور شرک و بدت کے کام سے ویسے بھی اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کاریگری کر رہے ہو اتلو ماں اوہ یا اس کا معنی یا تو ہے تلاوت کرتے رہو اگر تلا یتلو تلاوت سے مشتق مانا جائے اور اگر اگر تلا یتلو تلون سے مشتق ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا پیچھے چلتے رہیں اس کے جو وہی کی گئی ہے آپ کی طرف یعنی کتاب کے تینوں کا معنی پیچھے چلنا جس طرح ایک کلمہ دوسرے کے پیچھے چلتا ہے تو تلاوت بنتی ہے ال لا ہر کلمہ دوسرے کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تلاوت پیچھے چلنے کا معنی اصل تلو ہوتا ہے اتل ماح یا کا آپ پیچھے پیچھے ہی رہیں اس وحی کے جو کتاب میں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آگے ما کا تعلق ہے ولا نہ جھگڑا کیا کریں اہل کتاب کے ساتھ مگر اس طریقہ سے جو بہترین طریقہ ہو کیونکہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے اس لیے آپ ان سے اگر کبھی اختلافی بات کرنے تو بہترین طریقے سے کیا کریں بجز ان آدمیوں کے جو بے جاہ باتیں کرتے ہیں ان میں سے ظالم بے جاہ حرکتیں کرتے ہیں ان, ان کے ساتھ بہترین طریقہ سے پیش نہیں آنا معلوم ہوا اہل کتاب میں کئی لوگ ایسے ہیں جن سے آسن طریق کے ساتھ بات کرنی ہے اور کئی ایسے ہیں الزی نظال مو میں جن کے ساتھ آسن طریقے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے وکولو آ منا بس آپ یوں ہی کہہ دیا کریں کہ سنو ہم تو اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور اس کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی و علا ہونا و علاحکم دونوں کتابوں میں چونکہ یہ مسئلہ ایک ہی ہے اللہ ہونا و الحکم واحد ایک ہی تمہارا بھی ہمارا بھی ایک ہی الہ ہے تمہاری کتاب میں بھی اہل کتاب والوں یہی مسئلہ ہے تمہارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارا دعوی بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ اعوے کے اندر جو ہے برابر ہیں البتہ ہمارا جو حیثیت عرفی ہے دعوے کی وہ نہ لہو مسلم ہم صرف اسی کے لیے سالم کے سالم ہیں ہمارے زبان جان مال کے اندر ایک ذرہ بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے سارا کچھ سالم کے سالم ہم کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے تم اب سوچ لو کہ تم کتنے قدر اللہ کے لیے ہو اور کتنے غیر اللہ کے لیے ہو بہرحال دونوں کتابوں کا دعوی ایک ہے مسئلہ دونوں کتابوں میں ایک ہے اور ہمارا تمہارا دعوی بھی یہی ہے رہ گیا یہ کہ اپنے اپنے دعو پر کون اچھی طرح چل رہا ہے کون نہیں وہ تم خود سوچ لو ہم تو وہی بات کریں گے جو اتفاقی مسئلے والی بات ہے اختلافی بات نہیں ہے پہلے کتاب وکولو آ یہ تو جن کے ساتھ کلام کرنی ہے حسن سے و قزال کا انزلنا کتاب ترغیب ال القرآن یوں ہی جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی تھی یوں ہی ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب کو پس اب دیکھو دلیل نقلی بھی آ گئی اشتشہاد بھی آ گئی بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے کون سی کتاب وہ تورات یا انجیل یو مینو وہ اس کو اندر سے مانتے بھی ہیں اس قرآن پاک والی کتاب کو بہی کی ضمیر قرآن کی طرح زمین ان مکہ والوں سے بھی کئی ہیں جو مان چکے ہیں اس کو میں یو میں نبی وما یجہ دب نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا سوائے ان زدی کافروں کے جنہوں نے اناد اور زد کی وجہ سے حق کو چھپایا ہوا ہے کافارو ایسا تارول حق کا انادن اناد کے لحاظ سے جنہوں نے حق کو چھپا دیا زد وناد کی وجہ معلوم ہوا وہ سب سے زیادہ کافر تو وہی تھے جو مکے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا معنی ہوتا ہے یہ جٹ کاشتکار کو اس لیے کافر کہتے ہیں یہ دانا چھپا دیتا ہے زمین میں اس لیے کاشتکار آدمی کو کیا کہتے ہیں کافر دا کافر دا لوی طور پہ کافر اس کو کہتے ہیں جٹ کو کیوں اس لیے کافر کا مان ہے چھپانے والا اس نے چونکہ دانے کو زمین میں چھپا دیا اس لیے اس کو لغت کے لحاظ سے کافر کہتے ہیں اور ان لوگوں کو کافر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر حق ہے تو صحیح مگر اس کو چھپا دیا ہے اناد اور زد کی وجہ سے معلوم ہوا جو مشرق ہوتے ہیں وہ اندر سے توحید جانتے تو ہوتے ہیں جان بوجھ کر اس پہ پر پردہ ڈالتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہر کافر یا مشرق جو ہے وہ جاہل ہے اسے پتا نہیں نہ جس کو شریعت کہتی ہے نا کہ یہ کافر ہے مشرق ہو کر یہ کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید جانتا ہے مگر اناد اور زد کی وجہ سے اس پہ پر پردہ ڈال کے انکار کرتا ہے اس لیے توحید کا صرف جاننا یہ کمال نہیں توحید کو جان کے مان لینا یہ کمال ہے پھر مان لینا بھی کمال نہیں جب تک کہ اس توحید کو اپنے وجود پہ استعمال نہ کیا جائے جس کو عمل سالے کہتے ہیں کافرون کا لفظ جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ ہر دین کا دشمن باطل پرست آدمی وہ یہ نہیں کہ معذور ہوتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے توحید کو نہ توحید جانتے ہیں پر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں اس لیے یہ تعجب کی بات نہیں کہ یہ فلاں اتنا بڑا عالم ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے بڑے بڑے اکبر بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں بڑے بڑے علامے گزرے ہیں ان کو حق کا پتہ نہیں ہے لوگ ایسے طرح نہیں کہتے تم نے زیادہ قرآن سمجھا ان کو پتہ بھائی اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ان کو پتہ ہے بات ماننے کی ہے علم کی نہیں ہے جانتے پتا تو مشرق کو بھی ہے کہ توحید برحق ہے پتا تو کافر کو بھی ہے مگر صرف علم ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں بلکہ علم کے بعد اس کو ماننا پیچھے گزر چکا ہے آپ نے پڑھا ہے وسط کا نتہ کلوب ان کے دل یقین کرتے ہیں کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے مگر اس کے باوجود وہ مانتے نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ اتنے بڑے وہ عالم تھے محدث تھے مولوی تھے بزرگ تھے اور وہ ان کو پتہ نہیں ہے تم کو زیادہ پتہ ہے یہ بات یہ بے دین آدمی کہتے ہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انہوں نے نہیں مانا اور تم نے مان لیا اصل فرق شریعت اس میں کرتی ہے کہ جاننے کے اندر نہیں ہے فرق جاننے والے تو بڑے سے بڑے کافر بھی ہوتے ہیں آخر انیرا منل اخبار روبان منہ بھی بھر جاتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے احبار کہتے ہیں ہیبر کو ہیبر وہ ہوتا ہے جو سمندر میں ہوتا لگا کے موتی چن کے لے آتا ہے یعنی گہرے علم والے مگر ہیں کافر روبان راہ جو خالص اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے دنیا کو چھوڑ دے اس کو کیا کہتے ہیں راہب جس کی جمع روبان رہابینا احبار ہبر کی جمع احبار احبار کی جمع احابرہ بہرحال وہ اتنے بڑے عالم ہیں معلوم ہوا کہ مشرق آدمی یا کافر آدمی جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ کافر ہوتا ہے عالم ہونے کے باوجود کیوں اس لیے کہ کفر اور اسلام کا فرق جو ہے وہ علم سے نہیں آتا بلکہ عمل سے آتا ہے ماننے سے آتا ہے اس لیے ایک بہت بڑا عالم بھی ہو مثلاً جس طرح مولیاب السطار ہے یا کوئی شیخ الحدیث ہے لوگ کہتے ہیں وہ بڑا عالم ہے ہم کہتے ہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں عالم والا عالم تو بڑے سے بڑا کافر بھی ہو سکتا ہے جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا کافر ہوگا بات اس میں ہے کہ عالم ہے یا نہیں ہے مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا اگر نہیں مانتا تو بڑے سے بڑا عالم بھی بڑا کافر ہے اس لیے قرآن مقدس کہتے ہیں ہم آ یج حد بےآتنا کافر اس کو کہتے ہیں جو ساتر الحق کا انادن اناد اور بغض کی وجہ سے حق کو چھپا کے رکھے جانتا ہے مگر چھپا کے رکھ رہا ہے مانتا نہیں وما کن تتلو من قبل ہی من کتاب صداقت رسول آپ نہیں تھے پڑھا کرتے اس سے پہلے کوئی کتاب کوئی کتاب بھی آپ نہیں پڑھے ولا تخت ہو بھی کا اور نہیں ہی آپ لکھا کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے اگر ایسا ہوتا اے اگر ایسا ہوتا یعنی اگر آپ پہلے کبھی کسی کتاب کو پڑھا کرتے ہوتے یا کبھی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تو اس وقت جب تم ہم پڑھ رہے تھے نا ہماری کتاب تو شک میں پڑھ جاتے باطل پرست لوگ وہ کہتے یہ تو پہلے کی کتابوں کی باتیں ہیں پہلی گپوٹیشن ہے مگر آپ تسلی میں رہیں آپ سچے رسول ہیں آپ کسی کے شاگرد بھی نہیں کسی سے پڑھا بھی نہیں ابھی ابھی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کو سنا رہے ہیں اور سنا بھی ایسا رہے ہیں جس کا جواب بھی یہ نہیں دے سکتے بلکہ وہ قرآن تو نری آیات ہیں کلم کھلی بیچ سینے ان لوگوں کے موجود ہیں جن کو علم دیا گیا ہے نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر وہ جو ظالم ہوتا ہے اب ظالم کون ہوتا ہے ظالم جاہل تو نہیں ہو سکتا ظالم وہ ہوتا ہے جسے پتہ ہو کہ اس چیز کے رکھنے کی جگہ فلاں ہے مگر اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ ڈال دے جانتا تو ہوتا ہے مگر عمل نہیں کرتا اس لئے اس کو ظالم کہہ دیا گیا ہے کہ اس نے ناحق بیجا حرکت کی ہے باقی جو چیز کا حق تھا کہ کسی مقام پہ رہے وہ اس کو جانتے ہوئے بھی اس نے بدل دیا ہے اس لئے ظالم وقالو شکوہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے آیات اس کے رب کی طرف سے جواب شکوا یہ ہے کہ آیات اللہ کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں میں تو ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا انیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بالکل ننگا ڈرانے والا ہوں ان نذیر الریان کوئی لک چھپ نہیں ہے میرے ڈرانے میں انما انا نذیر المبین اسی کا ترجمہ آپ نے اس لفظ میں کہا ان نذیر الریان مبین کا مانا اور یان ننگے نیتر بیان کرنے والا آوالا میں یکس ہے شکوے کا دوسرا جواب کیا ان کو کافی نہیں کہ ہم نے اتارا آپ پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ام پر تاقیق بیچ اس کے بھی بڑی رحمت ہے بڑی نصیت ہے اس قوم کے لیے جس قوم کے دل میں زد نہ ہو منیب ہو کل کفا باللہ ہے اب بھی اگر نہیں مانتے تو آپ دھمکی کے طور پہ فرما دیں کل کفا باللہ ہے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے شہید اور کسی شہادت کی ضرورت نہیں یہ علم معافی سماوات وہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ لوگ جو باطل پرستی کو مانتے ہیں بے بنیاد مذہب کو باطل اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد نہ ہو شرک بے بنیاد ہے جس طرح جادو بے بنیاد ہے جادو بھی نرا شرک ہوتا ہے شرک کے بغیر جادو تیار ہو سکتا بھی بالکل نہیں شیطان کی جب تک سورو پکار پوجا پاٹ نظر ناظ جب تک اس کے نام کی عظیمت نہ پڑھی جائیں چوتیس تار ہوتی ہیں جادو کی اور تیرہ تارے ایسی ہیں جو اصل مقصود ہوتا ہے جادو کا ہر ایک تار کے اندر ہزاروں شرک کی صورتیں ہوتی ہیں جب تک شرک نہ کیا جائے اس وقت تک جادو تیار نہیں ہوتا اسی وجہ سے جس طرح شرک کی کوئی بنیاد نہیں ایسے ہی جادو کی بھی کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں مومن آدمی پہ جس طرح شرک کا اثر نہیں ہو سکتا جادو کا اثر بھی نہیں ہو سکتا باطل اسی کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کوئی نہ ہو ہاں جی جو لوگ مانتے ہیں باطل بے بنیاد مذہب کو اور کفر کرتے ہیں اللہ کا وہی ہیں خسارے میں رہنے والے شکوہ بمائے تخویف جلدی جلدی مانگتے ہیں عذاب کو ولولا اجل مسمن اگر مدت مقرر اللہ کے نزدیک نہ ہوتی تو آن پہنچا ہوتا ان کے پاس عذاب اور آپ بھی خیال رکھیں ضرور پہنچے گا ان کے پاس اچانک اس حال میں کہ انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا ضرور آئے گا ہاں شک و بمائے تخویف جلدی مانگتے ہیں عذاب کہاں ہے حالانکہ جہنم جو ہے وہ تو ان کو ان جیسے کافروں کو گھیرے میں لے رہی ہے جہنم ولا کے چڑھا کے ان کو گھیرے میں لے رہی ہے یہ عذاب مانگتے پھرتے ہیں کہ عذاب جلدی لا اور جس دن ڈھاپ لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے اور اس وقت وہ اللہ فرمائے گا زکو چکھو ہرا میو ماں کن تم جو کوئی تم کرتوت کیا کرتے تھے پہلا دعویٰ تو آس بننا سو ائیں یوتر کو یہی دعویٰ تھا یہی تھا کرتے پھرتے وارغ گردانی پتہ نہیں کون سا دعویٰ اسی پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے یہ آیت اے میرے بندو گھبرا نہ جانا مسائب آ جائے تو کہیں مسئلہ چھوڑ نہ بیٹھنا اس لیے ارضی واسعت اگر اس علاقے میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے تو میری زمین بڑی فراخ ہے اس زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ مگر ایا یا فابدون یہ بات پکی سمجھ لو کہ میرے بغیر اور کسی کی عبادت کی گنجائش قتل نہیں ہے کلو نفس ن ذائق اگر موت آ بھی جائے موت کا ڈر رکھنا یہ مومن کی شان تو نہیں ہے اس لیے کہ جب یہ ایک یقینی چیز ہے حتمی چیز ہے ہر جینے چکھنے والا موت کا سما النا ترجعون پھر ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے تو گویا موت سے مومن کیوں نہیں ڈرتا اس لیے اسے یقین ہوتا ہے کہ موت کے بغیر میری اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک نہ مروں اللہ سے مل نہیں سکتا اس لیے وہ اللہ کے دیکھنے کی شوق میں وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مال احد اندہو من نعمت تجزہ اللہ ابتغاء بجہ ربہ العالی ولا صوف یرزا صرف اللہ کے دیدار کے لیے چونکہ وہ اپنی جان دینے کے اندر اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی جان کھو بیٹھنے کا خطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا بے جگری کے ساتھ وہ یوں لگتا ہے کہ اس کی اپنی جان نہیں ہے کسی دوسرے کی جان ہے جو مروا رہا ہے دراصل یہ ہوتا ہے عشق ہوتا ہے عشق کی مستی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں یہ ہوتی ہے بات میں اللہ کا چہرہ اللہ کا دیدار اس کے بغیر نہیں کر سکتا اس لیے اتنا بڑا تخیل اونچا جو ہے مشرق کیسے کر سکتا ہے جو ہمیشہ اپنے پیروں اور ملنگوں کے دیکھنے کا مشتاق ہو وہ اس شوق ذوق کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہے یا اپنی جان کیسے دے سکتا آمنو وعملو الصالحات بشارت اخروی جو مسئلہ مان گئے عمل اچھے کیے خبر من الجنت ضرور ٹکانہ دے گئے ان کو جنت میں گورا بڑے بڑے محل اور ماریوں کا تجری من تحت الانہار چل رہی ہوگی ان کے نیچے سے نئے ہمیشہ رہیں گے آپ کو شرک و کفر سے بدزنی سے روک کے رکھا سابارو اللہ ربہم یہ سلا آیا اللہ ربہم مطلب کیا ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو شرک کو بدت سے بدزنی سے روک کے رکھا کیوں انہوں نے صبر کیا صرف اپنے رب پر یا اسی پہ بھروسہ کرتے وقت اگر یہی چیز ہے اتنا ہی مسئلہ ضروری ہے تو سوال یہ ہوتا تھا کہ آخر رزق اور روزی کمانے کے لیے آدمی کو ضرور مشرقین یا کفار سے بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں ہم پھر ٹکر کہاں سے کھائیں گے اگر اتنی شدت مسئلے میں ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقائی من و رزق کہا کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں جاندار جو نہیں اٹھا کے چل رہے اپنے رزق کو اللہ ہی ان کو رزق دے رہا ہے تو تمہیں بھی وہی رزق دے گا اس لیے وہ سمی العلیم کیوں اس لیے واو تعلیل ہے تعلی وہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اسے پتا ہے کہ کون مجھے بلا رہا ہے یا کون اپنے دل کے اندر روزی کے مسئلے میں پریشان حال ہے والا انس الحمد دلیل اقلی اعترافی اعترافی دلیل ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمانوں کو زمینوں کو اور کس نے تابے کیا شمس اور کمر کو تو ضرور کہیں گے اللہ تو پھر آپ کہیں انا یو فکون کہاں تم الٹے دھکے لیے جا رہے ہو اللہ رضمیا شاہ اللہ کھلا کرتا رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے و یک دے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے اس کے لیے ان اللہ بک ال علیم تاکہ اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر دلیل اعترافی آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی اور پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد من بعد موت بعد غیر آباد ہونے اس زمین کے تو ضرور کہیں گے اللہ لکول ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے تو اب آپ کیا فرمائیں الحمدللہ للہ شکر اتنا تو تم نے مان لیا الحمدللہ اتنا تو تم نے مان لیا شکریہ ہے واقعی بل اکثر ہم لاہ یا بلکہ اکثر تو سرے سے ہیں ہی بے کل آدمی ہیں گتھے دماغ کے ہیں خر مغزے وما حاضل حیات دنیا نہیں ہے حیاتی دنیا کی مگر صرف جی بہلاوا ہے اور کھیل ہے حالانکہ دار آخرت کی البتہ حقیقی زندگی تو وہی ہے لہ یا وان لو یا کاش کے وہ کبھی جانتے ہوتے ہیں مشرقین پر شکوا جب سوار ہوتے ہیں نا کشتیوں میں بلاتے ہیں اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار کو مخلصین اللہ الدین خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار کو بس جب کہ ہم بچا لیتے ہیں ان کو ال البر خشکی کی طرف لے آتے ہیں دریاؤں سے نکال کے کیا دیکھتے ہیں ازا یشر کون پھر بڑوے شرک کرنے لگ جاتے ہیں لک فرو بیما آ تع نا اچھا اس کو کہتے ہیں لام امر تحدید کے لیے لام امر برائے تحدید ڈراوا دھمکی یشر اچھا لک فرو بیما آتے تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو دیا ہے ہم نے ان کو ولی یت خوب نفع اٹھا لیں تھوڑا ٹھہر جائیں یا لمون اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے مجھے اڑانے میں نقصان کتنے ہیں اوالم یہ رہو کیا انہوں نے سوچا نہیں کبھی اس طرح سوچتے نا کہ انا جعلنا حراما ہارا ہم نے بنا دیا ہے حرم شریف کو امن کی جگہ اور یہ بھی سوچتے نا وہ تو خطو کیسے آہستہ آہستہ اچ کے جا رہے ہیں لوگ اس کے آس پاس سے ہم دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں جو نہیں مانتے کبھی عذاب کبھی زلزلے کبھی جھٹکے کبھی طوفان ان کو برباد کر رہے ہیں آیا اس سب کچھ دیکھنے کے باوجود بالباطل یومنون وہ بے بنیاد مذہب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی نعمتہ کا انکار کر دیتے ہیں وَمَنْ اَزْلَمُ و مم, مِمَّ نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَا الٹا کہتے ہیں کہ زلزلہ تو بڑا آیا تھا جھٹ کے بڑے آئے تھے مگر گیارویں والے حضرت نے اما عزا نے باب لات نے ہمیں بچا لیا ومن ازلم ممن افترا قذبا کون زیادہ جو گھر کے لے آتا ہے اوپر اللہ کے جھوٹے شریک قذب بالحق کے یا سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے جبکہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے کیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانہ ایسے کافروں کا وزین جاہدو فینا وہ لوگ جو پوری کوشش کرتے ہیں دقت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں فی نہ فی تو نہ ہماری توحید کے معاملے میں لنا دم سو بولا ضرور ہم دروازے کھول کے دکھا دیں گے ان کو اپنی طرف آنے والے سب راستے جتنے راستے ہماری طرف آتے ہیں سب کھول دیں گے کیوں وہ ان اللہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو ساتھ دیتے ہیں جو ہمیشہ حوسن نیت کے ساتھ حوصن عقیدہ رکھنے والے ہوتے محسنین